اگلے رکو سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئی اور اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے اور انہوں نے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام سے یہ گزارش بھی کی کہ ہمیں بھی ایسا بنا دیں موسا علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا سمجھایا اور وہ چپ ہو گئے تو موسا علیہ سلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک منافق تھا جس کا نام مفسرین نے سامری بیان کیا یہ سامری نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گئی نہیں ہے اور ان کو بت بنانے کا ابھی بھی دل ہے مگر حضرت موسا علیہ السلام کے روپ کی وجہ سے یہ کچھ بول نہیں سکے موسا علیہ صلاح والسلام جب کوہے ٹور پر چالیس راتوں کے لیے گئے تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو جو چیزیں فرونیوں کی ہیں خصوصاً فرونیوں کے زیورات یہ سونا جو ہے موسا علیہ صلاحت والسلام جب شریعت کے احکام لے کر آئیں گے تو اس کے مطابق یہ سونا جمع کریں گے اور اسے آگ لگا کر ضائع کر دیں گے کیونکہ اس زمانے کی شریعت کا یہ قاعدہ تھا کہ مال غنیمت کافروں کا مال مسلمان استعمال نہیں کر سکتے مال غنیمت مجاہدین کے لیے جائز ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی شریعت میں ہے تو وہ اس شریعت کے احکام جانتا تھا تو اس نے کہا کہ موسا علیہ صلاحت کو ان احکام پر عمل کروانے کا موقع نہیں ملا اب واپس آئیں گے تو سونا جمع کر کے آگ لگا دیں گے تم ابھی مجھے دے دو میں اس سونے کے ذریعے تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں نورب بل ظالم تو بنی اسرائیل جن کی تعداد چھ لاکھ تھی چھ لاکھ میں سے صرف بارہ ہزار نے انکار کر دیا کہ ہم ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی باقی سب نے اپنا سونا سامری سنار کو دے دیا یہ سنار بھی تھا جس نے سونے کو جمع کیا پگلایا پگلا کر ایک اس نے بچڑے کی شکل بنائی مخصوص فرماتے ہیں کہ اس میں ایسے سراک رکھے گئے تھے کہ جب ہوا داخل ہو کر نکلتی تو بچڑے کی آواز پیدا کرتی اور باز نے فرمایا اور یہ جو دوسرا قال ہے یہ سب سے زیادہ مستند ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بچڑا بنایا اور پھر اس نے ایک مٹی جو ہے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی اس مٹی کی تاثیر تھی کہ وہ بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا وہ مٹی اس نے کہاں سے حاصل کی تھی جب فرون ہلاک ہو رہا تھا تو اس نے ایک گھوڑی کو دیکھا کہ جو فرون کے گھوڑے کے آگے آگے ہے اور اس گھوڑی کا قدم جب بھی زمین پر لگتا تو قدم اٹھتا اٹھنے سے پہلے وہاں سبزہ اگ جاتا تو یہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ گھوڑی پر حضرت جبریل امین سوار ہے اور جبریل امین کی برکتوں سے گھوڑی کے پاؤں میں یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ جس مٹی پر گھوڑی کا پاؤں پڑتا ہے اس مٹی میں جان پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے وہاں کی مٹی اٹھا لی اور یہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالے تو مفسرین فرماتے ہیں بچڑے میں جان پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا بنی اسرائیل تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سونے کا بچڑا اور وہ گائے کی آواز نکالتا ہے تو یہ اکثریت یعنی بارہ ہزار کو چھوڑ کر باقی سب اس کی پوجا میں وہ لوگ لگ گئے وہاں حضرت موس علیہ السلام کو حتور پر توریت لینے گئے ہیں اور یہاں قوم نے یہ کیا مُوسَىٰ تخد بَعْدِهِ موسا حُلِيِّهِمْ من خلی جلام کی قوم نے موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد من خلی سے اجلن جسدن ایک بچڑے کا جسم بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے لہو خوار وہ بچڑا جو گائے کی آواز نکالتا تھا خوار کے معنی گائے کی آواز نکالنا تو وہ بچڑا گائے کی آواز نکالتا تھا اب گائے کی آواز نکال دے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کوئی میں نظال اس سے وہ خدا تو نہیں بن جاتا علم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا ان لا یوکل لم بے شک وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کر سکتا ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ان سے گفتگو نہیں کر سکتا ولا یہ دین اور انہیں راستہ بھی نہیں بتا سکتا تو ایسے بے جان ایک جسم کو جو سونے کا بنا ہے صرف یہی ہے کہ وہ گائے کی آواز نکالتا ہے اس وجہ سے یہ پوجا کرنے لگے اتخبوب ان لوگوں نے اس بچڑے کو خدا بنا لیا کانو و اور وہ ظلم کرنے والے تھے اب جب چالیس دن پورے ہوئے اور حضرت موسا علیہ سلاۃ کے آنے کا وقت ہو گیا آپ تیس راتوں کا فرما کے گئے تھے دس راتیں اوپر ہو گئیں تو اب انہیں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ ہم کر تو رہے ہیں موسا علیہ السلام جب آئیں گے تو بڑے سخت ناراض ہوں گے اور موسا علیہ السلط وسلام کا جلا رو کو دبدبا آپ کا بہت تھا والم سو کے اور جب انہوں نے جو کیا اس پر وہ پچھتا لگے ورا او وہ سمجھ گئے کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے کیونکہ جو مسلمان شرک کر لے بت پرستی کر لے بت کو خدا سمجھ لے تو وہ تو مرتد ہو جاتا ہے اور پھر انہیں یہ حکم یاد آیا کہ موسا علیہ السلام کی شریعت میں مرتد کے لیے معافی نہیں ہے ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے تین دن تک قید میں رکھا جائے اگر وہ دوبارہ اسلام نہ لائے تو اسے قتل کر دیا جائے یا اگر وہ کچھ شبہات کا اظہار کرتا ہے تو تین دن سے زیادہ قید میں رکھا جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے وسوسوں اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور جب حاکم اسلام یہ سمجھے گا کہ اس کے وسوسوں اور شبہات کو دور کرنے کی مکمل کوشش ہو گئی پھر بھی مسلمان سے یہ مرتد ہو چکا اب دوبارہ اسلام نہیں لاتا تو اسلامی گورنمنٹ اسے قتل کر دے گی یہ اسلامی قانون ہے لیکن موسا علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے یا مشرق ہو جائے تو یہ مرتد ہو جاتا ہے اب دوبارہ یہ توبہ کر کے اسلام لے آئے گا تو مسلمان تو ہو جائے گا لیکن اسے پھر بھی قتل کر دیا جائے گا جیسے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اگر مقتول کے برا سچا ہیں تو قتل کے بدلے قتل کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں اب انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا اور موسا علیہ السلاۃ وسلام اس قانون کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق ہم سب کو ہم توبہ بھی کر لیں گے پھر بھی قتل فرما دیں گے قلو وہ بولے لم یا رحم نہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا وہ یگ لنا اور ہماری بخشش نہ فرمائی لنکو نن القاصرین تو ہم دونوں جہاں میں نقصان اٹھانے والے ضرور بضر ہو جائیں گے لما رجا موسا علاقوں میں اور جب موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے کوئی میں نقصان ہو جائے تو انسان غصہ آتا ہے اگر کوئی ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان کر دے لاکھوں روپے تو خیر دور کی بات ہے کوئی ہزار دو ہزار روپے کی چیز بھی اگر توڑ دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں یہ ہمارے غصے دنیا کے لیے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں کو جلال آتا ہے اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ صرف بارہ ہزار بچے اور باقی سب مشرق ہو گئے تو یہ کئی لحاظ سے نقصان تھا ایک تو یہ کہ وہ تباہ ہوئے دوسرا یہ کہ پورے پوری قوم کو شریعت کے قادے کے مطابق قتل کرنا ہوگا تو اب چھ لاکھ میں سے بنی اسرائیل صرف بارہ ہزار بچیں گے تو آپ کو اتنا بڑا نقصان کا اتنا آپ کو افسوس ہوا قرآن مجید فقان حمید نے بیان کیا غد بانا اصف آپ افسوس سے جلال میں اور غذب میں آئے بڑا افسوس ہوا آپ کو شدید اس آیت سے یہ پتا چلا کہ غصہ کرنا ہر وقت بری چیز نہیں ہے برا غصہ وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ہو دنیا کے لیے ہو اور جو غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے یہ کیسٹ سماعت کیجیے عقل کا دشمن غصے کا علاج عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ غصہ حرام ہے ہر غصہ حرام نہیں ہے جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہو جو غصہ دنیا کے لیے ہو اور شریعت کے حدود کو پلانگ دیں تو وہ حرام ہے اور جو غصہ اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہو تو وہ جائز ہے دیکھیے غصے کا آ جانا یہ برا نہیں ہے انسان کو کوئی بات بری لگتی ہے غصہ آتا ہے لیکن بری چیز ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا غصے میں جو لوگ گلیاں بگ دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں غصے میں ان کی عقل پر ان کی توجہ نہیں رہتی اور بے عقلی والی باتیں کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں منع ہے اور ایسی حالت آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا لہذا تم میں سے کسی کو یہ کیفیت پیدا ہو تو وہ فوراً کر لے تو اسے غصے پر کنٹرول ہو جائے گا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے مراد یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی حالت کو چینج کر لے اور تھوڑی دیر کے لئے سوچ لے کہ کسی کو سمجھانا اور چیز ہے لیکن غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا بے قابو ہو جانا اور عقل سے ماورا ہو کر بغیر سوچے سمجھے بغیر اقدامات کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے بسا اوقات جب غصہ ختم ہوتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے بڑا مشہور نقولہ ہے جو اصل میں ناجائز غصوں کے لیے ہے کہ غصہ نادانی حماقت سے شروع ہوتا ہے اور پشمانی اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے غدبانہ اصفا افسوس کی وجہ سے آپ غذب میں آئے کالم بیسما خلف تمونی ممبادی دین کا جو اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس افسوس کی وجہ سے آپ نے حضرت ہارون علیہ سلام سے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں میری خلافت اچھی طرح ادا نہیں کی یعنی سوال کیا کیا آپ نے اچھی طرح ادا نہیں کی تم امر ربکم کو کیا اے لوگوں تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلدی کر لی وہ القل توریت کی تختیاں نیچے رکھ دیں وہ آقادہ بیرا سی ہی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ لیا یا یجر افسوس کی وجہ سے آپ ان کے بالوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے لبن اما حضرت ہارون نے عرض کی اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے سگے بھائی ان کو بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا وہ کادو طلو ننی اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے جب میں نے انہیں روکا اور سمجھایا تو پہلے تو انہوں نے میری نصیحت کو نہ مانا پھر میں زیادہ انہیں سمجھانے لگا تو سب مل کر یہ سوچنے لگے کہ ہم ان کو قتل کر دیں تو پھر اس وجہ سے میں اور بارہ ہزار سائیڈ میں ہو گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے اور آپ مجھ پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو جو میرے دشمن ہیں وہ تو خوش ہوں گے فلاں دشمت بی ایل آدا بس آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں ولاج مال قومی والی اور آپ مجھے ظالم قوم کے ساتھ قرار نہ دیں میں نے نہ شرک کیا اور نہ ہی میں نے آپ کی خلافت کا حق ادا نہیں کیا یہ بات نہیں ہے میں نے آپ کی خلافت کا حق بھی ادا کیا انہیں سمجھایا بھی لیکن یہ نہ مانے اور ہم کمزور تھے ہم بارہ ہزار تھے اور باقی چھ لاکھ میں سے جتنے افراد تھے جن کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ سب شرک میں مبتلا ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی قولا رب غفر لی اے پروردگار مجھے بخش دے اب دیکھیے حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کی قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی غلطی قوم نے کی ہے لیکن معافی اپنے لیے حضرت موسا علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ جب وہ مغفرت کا سوال کریں تو ان کا کوئی قصور ہو یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمائے ٹی وی پر بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں اچھی بتاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں ٹی وی پر جو قرآن و حدیث کا یا تو علم رکھتے نہیں ہیں یا علم رکھتے ہیں تو ان کا علم ناقص ہے اور وہ لاجک بہت چلاتے ہیں اپنی عقل کو احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھنے کے بجائے قرآن پر وہ اپنی عقل سے گفتگو کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمایا من قالا فلقرآ فلی منار من اشاد فرمایا کہ جو قرآن میں اپنی طرف سے بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو قرآن کی تفصیل جو حضور نے فرمائی قرآن کی تفسیر جو صحابہ نے بیان کی قرآن کی تفسیر جو ان بزرگان دین نے بیان کی جن کے قلب قرآن پاک کے نور سے منور ہوئے تو کسی نے یہ سوال کیا ٹی وی پر کسی سے کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ اللہ مزالح گنا ہوا یا نہیں ہوا تو کہنا جی ہاں وہ گناگار تھے نعوذ باللہ الب اللہ ان سے خطا ہوئی گنا ہوا حالانکہ یہ توہین ہے توہین بھی ہے اور قرآن و حدیث کے بعد خلاف بھی ہے جب قرآن نے کافنسی وہ بھول گئے اور بھول میں جو کام ہو جائے وہ گنا نہیں ہوتا ولم نجد لہو آزما انہوں نے اس کام کے کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا ایک تو اس نے یہ کہا اور دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھو انہوں نے معافی مانگی اگر ان کا گنا نہیں تھا تو معافی کس چیز کی مانگے نہ تو آپ دیکھیں قالر قوم نے شرک کیا اور موسا علیہ السلام اپنے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں سو مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصومین کے سردار ہیں آپ تو گناہوں سے پاک بھی ہیں اور جس کے لیے دعا کر دیں وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے تو آجزی ہے انکساری ہے ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ٹی وی پر بولنے والا ہر کوئی قرآن و حدیث کی بات کا دعوی کرنے والا اور یہ کہے میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ قرآن و حدیث صحیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے رب ربر لی عرض کی اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے میری بخش کر دے ولی اخی اور میرے بھائی کو بخش دے وہ کی رحمتی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کو بھی کوئی قصور نہیں ہے یہ آجزی اور انکساری کا ایک انداز ہے وہ انت ارشمر راشمین اور تو ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے